السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ واشد اللہ محمد اللہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتیں یہ سلسلہ گزشتہ ہفتے ہم نے شروع کیا تھا اور پہلے درس میں وصیت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھی تھی آج سے باقاعدہ طور پر اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو بیان کرنا شروع کیا جا رہا ہے اللہ رب الامن ہمیں توفیق دے البتہ یہ ذہن میں بات رہے کہ ان وصیتوں کے اختیار کرنے کا انتخاب کرنے کا کوئی خاص منحج اور طریقہ نہیں ہے صرف شرط ہماری یہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہونی چاہیے جو وصیت سے متعلق ہے تو جتنی بھی حدیثیں ہم بیان کریں گے وہ ساری کی ساری صحیح حدیثیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی آئیے آج کے تعلق سے جو وصیتیں ہیں پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھنے کے بعد ایک ایک وصیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر طور پر آپ لوگوں کے سامنے کریں گے انشاءاللہ. ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله اوشني فقال اعبد الله كانك تراه واعدد نفسك من الموت وذكر الله عز وجل عند كل حجر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فعمل بجنبها حسنه اسر بالسر والعلانيه بالعلانيه ثم قال الا أخبرك بعمل الناس من ذلك الطب یا رسول اللہ فا بے طور فقلت یا رسول اللہ کا نبی فقار نبی صلی اللّہ علیہ وسلم و حل فنار بے طور فسا نہیں یہ حدیث ترغیب اور ترغیب کی ہے امام مزیر رحمۃ اللہ کی مارکت العرا اور بڑی مشہور تصنیف اور اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے راوی ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پینتیس سال کی عمر میں تعاون امواس میں ان کی شہادت ہو گئی اسلام میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن چار لوگوں سے پڑھنا سیکھو ایک تو عبداللہ بن مسعود دوسرے مولابی خذیفہ اور تیسرے عبی بن قاب اور چوتھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ وصیتیں فرمائی حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے سور سے کہا کہ او سنی مجھے وصیت کیجیے صاب کرام کوئی ہی لگن تھی کہ ہمیشہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے پوچھتے تھے اور دین کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے دنیاوی سوال نہیں کرتے تھے نہ ہی مال کے بارے میں سوال کرتے تھے صرف اور صرف ان کا سوال دین سے متعلق ہوتا تھا اس لیے ہم نے گشتہ درس میں بتایا تھا کہ مال کی وصیت سے بڑی وصیت دین کی وصیت ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں تقویٰ کی اور دین کی وصیت کی ہے تو انہوں نے ہمارے بھی سوال کیا کہ کی اوسنی مجھے وصیت کیجیے فقال تمہارے بھی نے فرمایا او عبود اللہ کا ان ترا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ رب العامین کو دیکھ رہے ہو یعنی یہ شعور تمہارے اندر ہو احساس ہو کہ گویا کہ تم اللہ رب العامین کا دیدار کر رہے ہو اور کیوں اس لیے کہ جب یہ شعور انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو انسان کی عبادتوں کے اندر لذت پیدا ہوتی ہے اسے لذت ملتی ہے اور انسان عبادت کو بوجھ نہیں سمجھتا ہے بلکہ اور نہ ہی اسے عادت سمجھ کر کے انجام دیتا ہے بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے تو اسے لذت ملتی ہے خوشی ملتی ہے راحت ملتی ہے اور جب کوئی عبادت چھوٹ جاتی ہے تو اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یہ کب پیدا ہوگا جب یہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین کو ہم عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ شعور انسان کے اندر کہ اللہ ہربلامین کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ چیز نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ احساس ضرور ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ہر بلامین ہم کو دیکھ رہا ہے اور اسی کو احسان کہا گیا جی بولے امین علیہ صلاح السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تمہارے نبی سے بہت ساری باتوں کے بارے میں سوال کیا انہیں میں سے ایک سوال تھا احسان کے بارے میں تمہارے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بات اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ شعور نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ شعور اور تصور اور احساس ضرور پیدا ہو کہ اللہ ابامن تم کو دیکھ رہا ہے جب یہ شعور پیدا ہو جائے گا تو انسان کے باتوں کے اندر خوش و خزو پیدا ہوگا اور انسان اللہ تعالیٰ کے بات اس طریقے سے کرے گا کہ گویا کہ وہ اس کی زندگی کی آخری عبادت ہے اور کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کو قبول کرے اخلاص پیدا کرے اور اس کی عبادت صحیح طریقے سے انجام ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام انجام دے اور احسان ہر چیز کے اندر مطلوب ہے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کے حیدی سے انتبر احسان کل الشعی اللہ غلامی نے احسان کو ہر چیز کے اندر لکھ دیا ہے ضروری قرار دے دیا ہے یہاں تک کہ ہماری بیرفرمائی فیض فعالتم فاصل فیض قتل تم فاصل قطل جب تم قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو اے ذبح تم اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو ولی وحدہ دد کم شفرت ہو اور تم میں سے جب کوئی ذبح کرنا چاہے تو چھری کو تیز کر لے بلیحذی حت ہو اور جانور کو آرام دہ اسے مسلم کے روایت تو احسان ہر چیز کے اندر مطلوب ہے احسان دین کا آخری درجہ ہے اور احسان کا مطلب یہ کہ انسان یہ شعور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے گویا کہ یعنی حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ سوچے غور کرے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ حربامن حساب و کتاب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہونا اسے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے گا لہذا ہم اسی طریقے سے بات کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور یہ دین کا آخری درجہ ہوتا ہے دین کے تین درجے ہیں اسلام ایمان اور احسان تو یہ احسان سمجھ لیجیے ہر چیز کے اندر مطلوب ہے احسان کے کئی معنی ہوتے ہیں احسان کا معنی آپ و بھی ہوتا ہے معاف کر دینا اس نے سلوک سے پیش آنا ایک معنی یہ بھی ہے کہ واجب سے زیادہ دینا یعنی انسان پر کوئی چیز واجب ہے لیکن اس سے زیادہ انسان کرتا ہے کچھ مزدور اس کے یہاں کام کرتے ہیں مزدوروں کی اس نے مزدوری دے دی اور بھی کچھ دے دیا یہ یعنی بھی احسان کہا جاتا ہے تو واجب سے زیادہ کرنا یہ بھی احسان ہوتا ہے اور ایک احسان تو یہ ہے جو حدیث کے اندر ہماربی نے فرمایا تو اس طریقے سے احسان کی کئی صورتیں ہیں اور شام کے کئی مراتب ہیں اور ہمارے ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل ہی کوشیت کرتے ہوئے فرمایا تھا تقللہ آئی سما کنت تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہیں بھی رہو خلوت میں جلوت میں لوگوں کے ساتھ تنہائی میں سفر میں حضر میں جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کا تقوا اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر ہونا چاہیے تو سب سے پہلی وصیت ہمارے ربی نے فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات کرو گویا کہ تم اللہ اور بامن کو دیکھ رہو دوسری وصیت ہمارے ربی نے فرمائی کیا ود از نفس کم علم ہوتا اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے کیونکہ ہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہر انسان کو ایک دن مرنا ہی مرنا ہے یہ سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ہے موت ہمارے بھی اللہ کا فرمان ہے وہ ابود رب کا حتیہ کل یقین تم اللہ تعالی کے بات کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے یہاں یقین سے مراد علماء نے موت کہا ہے کیونکہ موت سب سے زیادہ یقین کی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کا اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی بھی انسان ہو اس کا کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی مذہب ہو دنیا میں کوئی موت کے بارے میں اختلاف نہیں کرتا جو پیدا ہوا ہے ایک دن وہ ضرور مرے گا کل من علیہ فان سب ایک دن فلاح ہو جائیں گے رہنے والی ذات اللہ رب کی ہے اور سب مر جائیں گے سب وفات پا جائیں گے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے جو پیدا ہوا ایک دن ضرور مرے گا وہ تمہارے میری بڑی حقیقت بیان کی کہ انسان کیا کرے تم اپنے آپ کو مرزوں میں شمار کرو گیا کہ تم دنیا سے جا چکے ہو کیونکہ سب کے ساتھ ہی ہونے والا اور دنیا میرے بھائیوں فانی ہے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ دنیا دار العمل ہے عمل کے لیے اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے آج عمل ہے حساب نہیں ہے کل آخرت میں حساب ہوگا عمل کا موقع نہیں ملے گا خوش نصیب ہیں کامیاب ہیں وہ لوگ جو دنیا کی, کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں کیونکہ دنیا ہمیشہ کی والی نہیں ہے ختم ہونے والی ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رک ہے یوم آخرت پر ایمان لانا یوم آخر یعنی کہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی تو کامیاب ہیں وہ لوگ جو دنیا کو داور عمل سمجھتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اس طریقے سے آخرت کی تیاری کرتے ہیں اللہ کے سر صلی اللہ فرمایا کن دن دنیا کا عمل کا غریب اور عبرصبیل دنیا میں ایسی رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو ایک اجنبی اور ایک مسافر جو سفر کرتا ہے وہ سفر کے لیے کیا کرتا ہے وہی سامان لے کر کے جاتا ہے اس کی زندگی کے لیے سفر کے ضروری ہوتا ہے اور جہاں بھی اترتا رکتا ہے وہاں کے لیے وہ نہ گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے بلکہ وہاں رہ کر کے پھر اپنے دوسری منزل کی طرف رواں دماں ہو جاتا ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور جو یہاں آ گیا اس کو ایک دن یہاں سے جانا ہی جانا ہے ایک اسٹیشن ہے اور اس کے بعد کا جو سیشن ہے وہ موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے موت انسان کو زندگی سے عالم بردت کے مرحلے کے اندر لے کر کے جانے والی چیز ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کیا کرو اکثر میں ذکر ہاتھ میں لذاخ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور ہمارے میرے اسی خدر حدیث کے اندر فرمایا فعن فعن ذکر ففیقل عش اللہ وسلّیہ کہ جو تنگی کے باوجود موت کو یاد کرے گا تو موت اس کے اوپر وسعت دے گی یعنی دنیا کے اندر تنگی ہے مال و دولت کی کمی ہے لیکن جب وہ موت کو یاد کرے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ بھائی ہمیں ایک دن مرنا ہے ہمیں دنیا کی تنگی سے کیا لینا دینا اصل تو آخرت کی زندگی ہے تو یہ تنگی کے باوجود بھی اسے وسعت اس ملے گی کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دنیا فانی ہمیشہ رہنے والی نہیں ختم ہونے والی اصل زندگی اس کے بعد آنے والی زندگی تو تنگی کے اندر انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اسات پیدا کرتا ہے آخرت کی فکر ہوتی ہے اور دنیا کی مال و دولت کو زیب و زینت کو ساد و سامان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور پھر ہمارے دن فرمایا کہ اللہ فی شن اللہ علیہ اور جو اسات کے اندر موت قیاد کرے گا تو یہ یہ موت کی یاد اس کے اوپر تنگ کر دیتی ہے کیوں اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ چند دنوں کے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اصل زندگی اس کے بعد آنے والی چند دن آرام کر لیں اس کے بعد ہمارے لیے تنگی آنے والی تو یہ موت کی یاد انسان کے اندر یہ فکر پیدا کرتی ہے کہ انسان اگر تنگی میں ہے اور وہ مایوسی کا شکار ہے یہ انسان کے پاس اسات ہے مال و دولت ہے لیکن غفرت کا شکار ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان موت کے بارے میں فکر کرے ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے موت کو رکھے اور جو موت یاد کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والے مراحل کے لئے تیاری کرتا ہے وہ سب زیادہ اقل مند انسان ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو ایک, ایک انصاری صحابی آئے تمہارے نبی علیہ وسلم نے سلام کیا تمہارے نبی نے اس کا جواب دیا پھر انہوں نے کہا اس انصاری نے سوال کیا ایمین افضل مومنوں میں سب سے افضل کون ہیں تمہارے بن فرمایہ کہ احسن خلقا ان میں سب سے اچھے اخلاق والے سب سے افضل لوگ پھر انہوں نے سوال کیا فع المینین اکیس مومنوں میں سب سے زیادہ عقلمند کون ہے عقلمند کون ہے تمہارے بن فرمایا اکثر جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والے ہیں وہ حسن حملا بدہ استادن اور اس کے بعد کی جو مراحل ہیں اور زندگی ہے اس کے لیے تیاری کرنے والے اچھی تیاری کرنے والے یہ کیا ہیں یہی اقل مند لوگ ہیں الاقل اکیاس یہی مند لوگ ہیں ابن معاذا کی حسن روایت صحیح روایت قابل عمل تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ اقل مند لوگ ہیں جو موت کے لیے تیاری کرتے ہیں آخرت کی تیاری کرتے ہیں موت کی تمنا کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے لیکن موت سے غفلت کرنا یا موت سے ڈرنا یہ بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے آج ہماری پستی اور ذلت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب موت سے ڈرنا بھی ہے ہمارے بھی نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی خسوخاسات کی طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی تمہارے اندر نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا لوگوں نے پوچھا وہن کیا ہے تمہارے میں نے فرمایا خوب دنیا کو کرائی ہے تو موت دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا تو موت کا ڈر یہ موت سے ڈرنا بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے نہ موت کی تمنا کرنا انسان کے لیے جائز نہ موت سے غفرت کرنا انسان کے لیے جائز موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے موت اچانک آتی ہے اچانک موت آتی کب آ جائے گی کسی کو پتا نہیں देखिए कोरोना کورونا وائرس کی कितने سے کتنے لوگ موت کا لقمہ بن گئے ہیں کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے روزانہ خبریں آ رہی ہیں کتنے لوگوں کی خبریں آ رہی ہیں کب کس کی موت آ جائے کب کس کی زندگی کا किसकी کاٹ دیا جائے کب کس کی سانس روک دی جائے کوئی نہیں جانتا ہے انسان کی زندگی دو سانسوں کے درمیان ایک سانس جو چھوڑتا ہے اور وہی سانس چھوڑنا اگر رک جائے بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے دو سانسوں کے درمیان انسان کی پوری زندگی گھومتی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو موت کو یاد رکھنا چاہیے موت سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس موت کی تیاری نہیں ہوتی ہے. جن کے پاس موت کی تیاری ہوتی ہے آخرت کی تیاری ہوتی ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے اس کی مثال ان بچوں کے طریقے سے ہیں جو بچے امتحان کی تیاری کرتے ہیں مکمل وہ کبھی امتحان سے نہیں ڈرتے کیونکہ مکمل تیاری میں وہی بچے ڈرتے ہیں جو موت کی تیاری جو امتحان کی تیاری سے بھاگتے تیاری نہیں کرتے غفلت میں پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اور جب امتحان کا وقت آتا ہے ڈرتے ہیں کاپتے ہیں اور رات رات بھر جا کر کے اس کی تیاری کرتے ہیں تو موت سے وہی ڈرتا ہے جس کے پاس عمل نہیں ہوتا جس کے پاس تیاری نہیں ہوتی اس کی مثال میں ایک دوں سعودی عرب کے اندر تصریح سے حج کی تصریح حج کرنے کے لیے تصریح ضروری ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کے پاس تصریح ہوتی ہے انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی کوئی ڈر نہیں ہوتا جہاں بھی چیکنگ ہوتی ہے سینہ تان کر کے تصریح دکھا دیتے لیکن جو بغیر تصریح کی بھاگ کر کے چھپ کر کے ڈر کر کے حج پہ جاتے ہیں ہمیشہ ہر جگہ جہاں بھی تفتیش ہوتی ہے اور ڈرے رہتے ہیں سہمے رہتے ہیں کہ کب انہیں پکڑ لیا جائے اور کب ان کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے یا ان کو واپس کر دیا جائے ہمیشہ فکر اور ڈر رہی رہتی ہے وہی مثال ہے اگر انسان کے پاس تیاری ہوگی تو کبھی انسان موت سے نہیں ڈرے گا مومن کبھی موت سے نہیں ڈرتا موت سے ڈرنا انسان کو بزدر بنا دیتا ہے اس لیے موت اپنے وقت پر آئے گی نئے سیکنڈ پہلے نئے سیکنڈ بعد اس لیے انسان کبھی موت سے نہیں ڈرتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان موت کی تمنا کرے یا انسان چھلانگ لگا دے یا انسان آگ میں کود جائے یا انسان دریا کے اندر کود جائے اسے تیرنا نہیں آتا یہ مطلب نہیں اس کا یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے ڈالنا موت سب کو آئے گی انسان ہمیشہ موت کو پہ نگاہوں کے سامنے رکھے اور موت انسان کیسے یاد کرے گا اس کے بہت سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے سے انسان موت یاد کرتا ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان قبرستان کی زیارت کرے مانوی کہتے ہیں قبرستان کی زیارت کرو پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا لیکن اب زیارت کرو تو کی قبرستان کی زیارت سے انسان کو موت اور آخرت یاد آتی ہے تو ایک سبب ہے ذریعہ ہے موت یاد کرنے کے انسان قبرستان جایا کرے جب انسان کے دلوں پر زنگ لگ جائے جب انسان کے دل کے اندر سختی ہو جائے جب انسان غافل ہو جائے دنیا کا بن کر کے رہ جائے تو انسان قبرستان جائے قبرستان جانے سے انسان کو موت اور آخرت یاد آتی ہے دوسری چیز مریضوں کی عادت کرنا بیماروں کی عادت کرنا خاص طور سے بیمار جو جان کے نہیں عالم میں ہیں مرز الموت میں ہیں آپ ان کی زیارت کریں گے آپ کو بھی موت یاد آئے گی تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے افعت پا چکے ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھتے تھے کھانا کھاتے تھے سفر کرتے تھے ہمارے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی مزاح کرتے تھے زندگی گزارتے تھے کام بوجھ کیا کرتے تھے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے تھے ہم نے کتنے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر کے آغوش میں جا کر کے انہیں اس کے قبر کے آغوش کے حوالے کر دیا کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان لوگوں کے بارے میں اگر ہم غور کریں گے سوچیں گے تو انسان کو موت یاد آئے گی انسان موت یاد کرے گا تو موت انسان جب انسان یاد کرتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور گناہوں سے موت انسان کو بچاتی ہے نمبر دو اللہ کی عبادت اور نبی کے اطاعت پر موت کی یاد انسان کو قائم رکھتی ہے نمبر تین عبادات کے اندر خوشی وقوع پیدا کرتی ہے نمبر چار لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق پر ادھارتی ہے نمبر پانچ دنیا کے مصائب عالام کو دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو آخرت کی مصائب و اعلام پر ہلکا کرتی ہے یعنی انسان سوچتا ہے کہ دنیا کی مصیبت آخرت کی مصیبت کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مصیبت معمولی ہے وقتی اور عارضی ختم ہو جانے والی اور آخرت کی مصیبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے نہ آخرت کی نعمت ختم ہونے والی ہے نہ آخرت کی مصیبت کبھی ختم ہونے والی نمبر چھ انسان کے اندر قناط اور زہد پیدا کرتی کناک پیدا کرتی ہے پیدا کرتی انسان کے اندر ساتویں چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو قریب کرتی ہے. موت کی آٹھویں چیز موت کی کثرتیات دل کو زندہ رکھتی ہے انسان کا دل زندہ رہتا ہے نوی چیز یہ ہے کہ ایسے انسان کو حسنِ خاتمہ بھی اللہ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے اور دسویں چیز یہ ہے کہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں ان پر صبر کی تعلیم دیتی ہے موت کی یاد انسان صبر کرتا اسے معمولی اور ہلکا سمجھتا ہے اور اگر تنگی ہے تو بھی اس کے اوپر وسعت ہوتی ہے اور اگر انسان اسات کے اندر ہے غفلت کے لیے گزارتا ہے تو دنیا کی تنگی اسے محسوس ہوتی ہے تو ہمارے ربی نے فرمایا کہ موت اپنے آپ کو مردوں کے اندر شمار کرو اور ہمارے ربی کی بہت ساری ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ ہمارے ربی نے فرمایا کہ موت کو حنیمت سے پہلے زندگی سے پہلے یعنی موت سے پہلے زندگی کو غنی جانو یہ بھی ہمارے نبی کی حدیث ہے تو انسان موت کو یاد کرے کثرت سے یاد کرے اور جب انسان موت یاد کرے گا تو اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی اور اسی لیے ہمارے نبی نے وصیت فرمائی تیسری چیز ہمارے نبی نے وصیت فرمائی وز قر اللہ از وجل اندہ کل حجرہ اِندہ کل شجر ہر شجر و حجر کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو یعنی ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو کیونکہ سب سے زیادہ احسانات اور انعامات اللہ رب العالمین کے ہیں ہمارے اوپر اس لیے سب سے زیادہ انسان کو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں یا اگلے دن عام ہو خود کو ایمان والو تم کثرت سے اللہ ابامن کو یاد کرو اللہ کو یاد رکھو کثرت سے کبھی نہ بھولو اللہ رب العالمین کو کیونکہ سب کو اللہ کے سامنے جانا سب کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ اور دوسرے آدمی اللہ فرماتا ہے کہ ذاکر راہ کثیرہ و ذاکرات عط اللہ علیہ اجرن عظیمہ کثرت ص اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت صلی اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ ہر غلام نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے ایسے لوگوں کی گناہوں کی مخفرت کر دی جاتی ہے ایسے لوگوں کو اجر عظیم دیا جاتا ہے جنت سے نوازا جاتا ہے جو کثرت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر سے اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کا فرمان اللہ ذکر القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے سکون ملتا ہے قرآن کی عایت سے حدیثوں کو پڑھنے سے عبادات کرنے سے اور نیکی کرنے سے اس نے اخلاق سے پیش آنے سے ان تمام چیزوں کے کرنے سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے سکون ملتا ہے اس طریقے سے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بلا اضاء علیہ السّلم قرت منفی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اندر تر و تازہ ہونے چاہیے ہمیشہ تر و تازہ ہونے چاہیے انسان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرے اور ایک حدیث لاما نبی نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور جو نہیں یاد رکھتا اس کی مثال زندہ اور مردے کی ہے جیسے بخاری کے روایت جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے جو اللہ کو بھول جاتا وہ ہے وہ مردہ ہے کتنے ایسے لوگ جو آج زندہ ہیں لیکن مردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ رب الامن کو یاد نہیں رکھتے کتنے لوگ دنیا صفات پا چکے ہیں لیکن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے ان کا ان کا نام لیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر انسان کو ہمیشہ کرنا چاہیے اللہ کا ذکر کیا ہے قرآن اللہ کا ذکر ہے نماز اللہ کا ذکر ہیں تمام عبادات اللہ کا ذکر ہیں اللہ کے سو صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں اللہ ابامن کا ذکر ہیں یہ سارے اذکار ہیں صبح شام کے اذکار ہیں نماز جمعہ اللہ کا ذکر ہے پورا دین اللہ عبامین کا ذکر ہے پورا دین اللہ کا ذکر ہے اللہ مطالعہ امزل نہلے کا ذکر ہے لے تو بھیا اللہ ہم. ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں اللہ نے آسمان سے دین اتارا قرآن و حدیث کی شکل میں تو پورا دین ذکر ہے دین پر عمل کرنا ذکر ہے کیونکہ جو دین پر عمل کرے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا کہ اللہ کا دین ہے اس لیے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اللہ کا حکم ہے شری عمل کرتے ہیں اللہ نے منع فرمائی دیئے اس سے دور رہتے ہیں تو یہ اللہ کا ذکر کرنا یہ کیا ہے یہ ہمیشہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ حرب الرامین اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ رب الرامین اس کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ادر عظیم کا وعدہ کیا ہے چوتھی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی وعزہ عمل تسنفہ عمل بیہ حسنا اور جب تم سے کوئی گناہ سردر ہو جائے تو فوراً بعد میں نیکی کر لیا کرو فوراً اس کے بعد نیکی کر لیا کرو اصر بصر ولا بلاعلانیہ پوشیدہ کے ود پوشیدہ اور اعلانیہ کے وض اعلانیہ یعنی اگر گناہ پوشیدہ ہے تو نیکی پوشیدہ کر لو اور اگر گناہ اعلانیہ تم نے کیا ہے تو نیکی بھی اعلانیہ کر لو ہمارے میری یہی وصیت یہی نصیحت حسب معذن جبل اور اس طریقے سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی تھی کہ تقلّہ حشما کن ما اطبی عیسیت الحسن تم رہا کہ جہاں بھی رو اللہ سے برو اور برائی کے بات نیکی کر لو نیکی برائی کو ختم کر دے گی انسان ہے شیطان کے بہکاوہ میں انسان آ سکتا ہے دھوکے میں آ سکتا ہے غفلت تاری ہو سکتی ہے اس لیے اگر غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے تو فوراً انسان کو نیکی کر لینا یہ نیکی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ کےس اللہ کا فرمان ہے انر حسنات ظلم سیاح نیکیاں گناہوں کو بٹا دیتی اور اس آیت کا شان حضور یہ ہے جیسا کہ صحیح سی بخار السل مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص اللہ کے سور کے پاس آئے اور انہوں نے ایک اجنبی عورت کو بوسہ دے دیا تھا تو انہیں احساس ہوا نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو خبر دی تو اللہ رب العالمین نے ای آیت نازر فرمائی تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ آیت صرف میرے لیے یہ حکم تو ہمارے نے فرمایا فرمایا کہ نہیں ساری امت کے لیے ہے ساری سارے لوگوں کے لیے تو اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد انسان نیکی کر لے نیکی انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور مومن کبھی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرتا ہے. اگر گناہ کیونکہ چھوٹے گناہوں پر اصرار بھی وہ گناہ بڑا بن جاتا ہے بلکہ وہ توبہ کی طرف بھاگتا ہے توبہ کرتا ہے اور بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری چھوٹے چھوٹے گناہ عبادات سے مٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جیسے وضو ہے نماز ہے سوم ہے سلاد ہے حج عمرہ ہے یہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جمعہ کی نماز ہے لیکن بڑے گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ ضروری ہے اللہ کے سر صلی اللہ سے نمایا کہ ایک نماز سے لے کر کے پانچوں نمازیں اور ایک اور ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک اور پھر ہمارے ہمارے گما کہ سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ان درستوں بتل جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو کبیرہ گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ انسان کے لیے ضروری ہے تب کر کے اس گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے اگر بڑا گناہ ہے شرک کے علاوہ بڑے کفر اور نفاق کے علاوہ تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے جی تو یہ بھی ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو وہ نیکی کیا ہے گناہوں کو مٹا دے گی برائی کو ختم کر دے گی آخری پانچویں اشید ہمارے حدیث کے اندر فرمایا جما قال فلمان نبی نے فرمایا اللہ اخبر قبر عمل کی نسمند کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو لوگوں کو گناہ سے بالکل محفوظ کر دے تو بھلا رسول اللہ تو کہتے میں نے کہا کہ ضرور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ کون سی چیز ہے جو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا اور جو بنیاد ہے سمجھ لیجیے گناہوں کی تو وہ کون سی چیز ہے جس کو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے گا تو ہمارے بی نے کیا, کیا فا خزا بے طور سے لسانی آپ اپنی زبان کا کنارہ پکڑا فکر تو یار رسول اللہ یعنی آپ نے زبان کی حفاظت کی وسیعت کی وصیت کی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس زبان سے کا نویتحام ہاں نبی یعنی گویا کی اسے معمولی سمجھ رہے تھے کہ اس زبان کی کی وجہ سے یعنی زبان سب سے اہم ہے کہ اگر ہم نے زبان پر کنٹرول کر لیا تو ہم نے گویا کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ گویا کی صحابیہ رسول معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے معمولی سمجھا تمہارے بین فرمایا وہ ہر قبول علام خر فرنار اللہذا کہ لوگوں کو جہنم میں ان کی پیشانیوں یا ان کے ناک کے بل یہی چیز داخل کرے گی جہنم کے اندر وہ اقدا بے ترف اور آپ نے اپنی زبان کا کیا کیا اپنی زبان کا کنارہ پکڑا تو اس طریقے سے پانچویں جو وصیت ہمارے بینی شدید کے اندر فرمائی وہ وصیت تھی زبان کی حفاظت کی اور یہ بہت اہم وصیت ہے کیونکہ زبان میرے بھائیو بار بار جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے دو دھاری تلوار ہیں ایسی تلوار جس کے طرف دونوں طرف اگر دھاری ہو تو ایسی صورت میں انسان بڑی بڑے احتیاط کے ساتھ تلوار کو استعمال کرتا ہے یا کوئی چاقو ہو کہ دونوں طرف اس کے اندر دھار ہو تو انسان بڑے احتیاط سے اسے استعمال کرے گا ایسی زبان اللہ حب الامن کو دو دھاری تلوار ہے بڑے احتیاط سے انسان کو اپنی زبان کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں نیکیا بھی انسان زبان سے کرتا ہے سب سے بڑی نیکی جس کے ذریعے انسان مسلمان بنتا ہے توحید کا اقرار کلمہ شہادت کا زبان سے ادا کرنا انسان زبان ہی سے کہتا ہے اس کے بعد انسان مسلمان بنتا ہے جب تک زبان سے نہیں کرے گا اشد اللہ الہ اللہ واشد ان محمد عبد و اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے گواہی دینا شہادت دینا ضروری انسان کے لیے سب سے بڑی نیکی بھی انسان زبان سے کرتا اور جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک اور کف وہ بھی انسان زبان ہی سے کرتا ہے اس اسی لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اکثر و خطایہ بنی آدم فی اللسان انسانوں کے اکثر گناہ زبان کے اندر ہوتے ہیں زبان سے کیے جاتے ہیں آپ دیکھیں شرک ہے کفر ہے اور اس طریقے سے ظلم اور زیادتی ہے غیبت ہے جھوٹ ہے چول خوری ہے جھوٹی گواہیاں ہیں جھوٹی قسمیں کھانا ہے لوگوں کے عیو بیان کرنا اور اس طریقے سے گالیاں دینا رازوں کو آؤٹ کرنا لانت کرنا ملامت کرنا یعنی باتیں کرنا بک بک کرتے رہنا اور لیبتیں اور چغلخوریاں کرنا چاہے حکمرانوں کی ہو چاہے عام لوگوں کی ہو چاہے علماء کی ہو یہ تمام چیزیں انسان زبان سے انجام دیتا ہے اس لیے ہمارے بی نے زبان کی وسیعت فرمائی کیونکہ انسان اگر زبان پر کنٹرول کر لے جائے تو جسم کے دیگر اعضا پر بھی کنٹرول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے ہمارے بی کی حدیث ہے لاستقیم و ایمان و اب دن حتقیم قلب کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کا دل صحیح نہ ہو اور اولاستقیم وقلب عطاستقیم السان ہو اور کسی بھی انسان کا دل اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی جب تک زبان استقامت پر نہیں رہے گی اس وقت انسان کا دل بھی سیدھا نہیں ہو سکتا ہے تو زبان کی حفاظت ہمارے بہت ضروری ہے ایک حدیث عمار نبی نے فرمایا سونتی کے کروائے مسعد احمد کی حدیث تھی صحیح حدیث ہے ساری جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں ہمارے ام سکھ علیہ کا لچانک اپنی زبان کو رو کر کے رکھو بولے اشوکا بھائی گھر کے گھر تمہارے لیے کافی ہو گھر کے اندر رہو وہ اب کی علاقوں عتیق اور اپنے گناہوں پر رو گناہ ہو جائے رو فخر نہ کرو نقص بلّہ بلکہ گناہوں پر رو یہ سون ترمی کے روایت ہے تو اس طریقے سے جنوان کی حفاظت کرنا بہت اہم حصیت ہے اور ایک حدیث مانبی صلی اللہ علیہ وسلم من عزم لی ما بین فرجۂ ازم و رحب الجن سے بخاری کے حدیث جو آدمی اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان زبان اور دونوں پیروں کے درمیان جو شرم ہے ان دونوں کی حاضت کی اگر انسان مجھ سے گارنٹی دے دے تو مجھ کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا تو انسان کو اپنی زبان پر قابو کرنا زبان کی حاض کرنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کے سر صلی اللہ رسم کے دیس ہے من حسن اسلام المر ترکمال یعنی یہ اسلام انسان کی اسلام کی خوبیوں میں سے اچھائیوں میں سے ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جس کا اسے کوئی تعلق نہ ان کو چھوڑ دے اپنا وقت ویانی باتوں میں صرف نہ کرے جس چیز کے بارے میں اسے سوال نہیں کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں اپنے وقت کو نہ گنوائے جو اس کی اپنی ذمے داریاں ان ذمہ داریوں کو ادا کرے اور دوسروں کی ذمے میں داخل دوسروں کے بارے میں وہ قبتیں نہ کرے دوسروں کے بارے میں نہ سوچے یعنی یعنی ان کی غیبت کرنا یا یعنی اس طریقے سے ان کے گناہوں کو ان کے خامیوں کو ان کی غلطیوں کو بیان کرنا ان کے پیٹ پیشے یہ سراسر سید کے اندر حرام ہے اور لا یعنی باتوں میں اپنے آپ کو برباد کر دینا ہے اس لیے اسی انسان کے اسلام اچھا ہے جو اپنی زبان کے فاط کرتا ہے زبان پر کنٹرول کرتا ہے تو مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پانچ چیزوں کی وصیت فرمائی سب سے پہلی وصیت اللہ تعالیٰ کی اس بات کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو اور تیسری وصیت یہ تھی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور پانچ چوتھی وصیت یہ تھی کہ جب غلطی اور گناہ ہو جائے تو نیکی کر لو اور پانچویں وصیت یہ تھی کہ زبان کی خاص کرو اللہ سے دعا کہ اللہ عبدامین ہمیں ان تمام وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق ضامین اور جزاک خیر